السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام وعلى رسول ہیلمین سیدی لولین والآخرین نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ اجمعین ومن تبعن بحسان ایرا یومدین اما بعد معزز بھائیو جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر منگل کو جبیل دعوات اندرکیس مسجد میں توحید پر درس ہوتا ہے اور توحید سے متعلق کسی کتاب کی شرح کی جاتی ہے اور جس کتاب یا جس مختصر رسالے کو ہم نے منتخب کیا تھا وہ اصول الصطہ ہے اور یہ امام محمد عبدالحاب رحمۃ اللہ علیہ کی بہت ہی مشہور تعلیف ہے جس میں آپ نے چھ اصول بیان کیے ہیں توحید سے متعلق جن میں تین کا ذکر آپ کے سامنے سے پہلے ہو چکا ہے دو کا پہلی جو بنیاد تھی یا پہلا اصول جو انہوں نے بیان کیا میں سسری طور پر اسے دہرا دوں وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کرنا اور اس کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ پہلی بنیادی بات تھی اور پہلا اصول تھا جسے مصنف نے اپنے رسالے کے اندر بیان کیا ہے دوسرا یہ تھا کہ دین کے اندر اجتماعیت یعنی دین میں مل کر کے رہنا اور فرقہ بندی سے دور رہنا یہ دوسرا اصول تھا جسے مصنف نے بیان کیا ہے تیسرا اصول آج جس کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی بڑی ہی اہم ہے اور اس وقت بطور خاص اس کی زیادہ اہمیت ہے اور وہ ہے امیر کی اطاعت کرنا تیسرا جو بنیادی اصول ہے جس کی معرفت ہر شخص کے لیے ضروری ہے وہ کیا ہے امیر کی اطاعت مصنف فرماتے ہیں جس کا ترجمہ یہ ہے کہ امیر کے اعتعد کرنا خواہ و افشی غلام ہی کیوں نہ ہو اللہ تعالی نے مختلف طریقوں سے اس بنیاد کو کافی اور شافی انداز میں بیان کیا ہے لیکن افسوس یہ ہے کہ علم کے اکثر دعوے دار یا علم کے اکثر دعوے داروں کے پاس اس بنیاد کا علم ہی نہیں ہے اور جب اس اصل کا علم نہیں ہے تو پھر عمل کی توقع کیسے کی جا سکتی ہے یہ تیسرا بنیادی اصول ہے جو مصنف نے بیان کیا ہے اور وہ ہے کہ امیر کی اعتعد کرنا کیونکہ امیر کی اعتعت جب تک نہیں کی جائے گی دین پر اجتماعیت نہیں ہو سکتی ہے اور نہ ہی دنیا کے اندر امن و امان ہو سکتا ہے جب تک کہ امیر کی اعت نہ کی جائے اللہ رب العالمین نے پرانے مجید کے اندر امیر کی اعتاط کا حکم دیا ہے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ و عطی اے ایمان والو اللہ کے اطاعت کرو رسول کے اطاعت کرو اور جو اہل امر ہیں یعنی جو عمرہ اور خلفاء اور سلاطین ہیں ان کی اطاعت کرو اہل امر کون ہیں اس معاملے میں علما کا دو قول ہے اور دونوں قول آپس میں مختلف نہیں ہے ایک قول تو یہ ہے کہ اس سے مراد اہل یعنی جو امر ہیں یعنی جو خلیفہ ہیں اور جو عمرہ اور سلاطین ہے وہ مراد ہیں اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے علما مراد ہے لیکن جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر دونوں داخل ہیں عمرہ بھی داخل ہیں اور علماء بھی داخل ہیں اور عمرہ اور سلاطین پہلے داخل ہیں اور اس کے بعد جو علماء ہیں وہ بھی اس کے اندر داخل ہیں اور علماء کی بات اگر قرآن و حدیث کے موافق ہے تو پھر وہ ان کی اعت کی جائے گی کیونکہ ان کی اعتعمت مستقل اعتیاط نہیں ہے اور نہ ہی عمرہ کی اعتعت مستقل اعتعمت ہے اسی اللہ رب العالمین نے اہل امر کے لیے عطیو قلف نے استعمال کیا بلکہ کہا فرمایا کہ اللہ و ماتا عطی اللہ و رسول و ارالمر امین یہ نہیں کہا کہ وہ آتیر او الامر منکم کیوں اس لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت مستقل ہے جبکہ جو علماء ہیں اور عمرہ ہیں ان کی اطاعت مستقل نہیں ہے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے تابع ہے جب تک اللہ اور اس کے رسول کے اطاط میں ہوگی ان کی باتیں ان پر عمل کیا جائے گا ان کی اطحاد کی جائے گی اور جہاں اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہوگا ان کی باتوں پر عمل نہیں کیا جائے گا اور من کم میں جو من ہے اس سے مراد یہ ہے کہ جو مسلمان عمرہ ہیں ان کی اعت مسلمان جو منکم یعنی تم میں سے یعنی مسلمانوں میں سے جو عمرہ ہوں گے اور جو خلفاء اور سلاطین ہوں گے ان کی اعتعاد کی جائے گی تو اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے جو عمرہ اور خلفاء ہیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے لہذا ان کی اطاعت واجب ہے اور ضروری ہے جہاں تک احادیث کی بات ہے تو احادیث کے اندر بڑی وضاحت اور صراحت کے ساتھ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے یہاں پر چند حدیثیں آپ کے سامنے بیان کی جاتی ہیں جس سے اندازہ ہوگا کہ امیر کی اطاعت اسلام کے اندر کتنی ضروری ہے اللہ کے رسول کی حدیث سے آپ فرماتے ہیں کہ عبادہ بن سامد رضی اللہ سے حدیث کے راجو فرماتے ہیں کہ با یعنا رسول اللہ صلاح اللہ و یہ متفق صحیح بخار السل مسلم کی حدیث ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے ہر حال میں تنگی ہو یا آسانی خوشی ہو یا ناخوشی سننے اور اطاعت کرنے کی شرط پر اللہ کے رسول سے بیعت کی ایسے ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے وہ کہتے صحیح مسلم کی روایت کننا نبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقور فیمسم کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حکم سننے اور فرما برداری کرنے کی شرط پر بیعت کرتے تھے اور اب آپ ہمیں فرمایا کرتے تھے کہ اپنی استطاعت کے مطابق کیونکہ اطاعت استطاعت کے مطابق ہوتی ہے جہاں تک نہیں کی بات ہے تو نہیں کے اندر مکمل طور پر اس عمل کو چھوڑنا ہے یعنی جس مسئلے میں ہمارے دین کے اندر یا حدیث کے اندر کسی چیز سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے تو اس سے انسان کو مکمل اشناخت کرنا ہے اس میں استطاعت شرط نہیں ہے جیسے اللہ اب العمین نے ہمیں شراب پینے سے منع کیا ہے یا اس طریقے سے سود کھانے سے منع کیا ہے رشوت سے منع کیا ہے تو اس میں مکمل طور سے اجتناب کرنا ہے لیکن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے ان میں استطاع شرط ہے مثال کے طور پر آپ کو نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے کھڑے ہو کر کے تو آپ نماز کھڑے ہو کر کے پڑھیں گے اگر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھیں گے لیکن یہ استطاعت پر ہے لیکن جن جو ممنوعات ہیں یا جو منحیات ہیں جن چیزوں سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے آپ مکمل طور سے اجتناب کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ایک گھوٹ شراب پی لیں رشوت ایک ریال لے لیں یا سود آپ ایک دو ریال لے لیں زیادہ سود نہیں لیں ایسا نہیں ہے مکمل طور سے کلی طور پر آپ کو اس سے اجتناب کرنا ہے لیکن جن وہ عام جن کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس میں آپ فرمایا کرتے فیمس فمست تق اللہ مستاۃ جتنی طاقت ہو اتنے اللہ ابرامی سے جڑو یہ ان چیزوں میں ہے جن میں کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن جو ممنوعات ہیں اور جن سے دور رہنے کا حکم دیا گیا ہے ان سے مکمل طور سے انسان کو اجتناب کرنا ہے جی ہاں ایسے اللہ کے سل حدیث حدیث بن حجر رضی اللہ سدیس کے رائب ہیں وہ کہتے ہیں کہ شاہ سلمہ بن زید یا نبی اللہ عرائط انقامت علیہ علیہ یس الحق نہ یہ صحیح مسلم کے روایت ہے کہ سرما بن نجید نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے نبی اگر ہم پر ایسے امیر مسلط ہو جائیں ایسے امیر مسلط ہو جائیں جو ہم سے اپنا حق تو مانگے لیکن ہمیں ہمارا حق نہ دیں ایسی صورت میں ہمارے لیے آپ کا کیا فرمان ہے تو آپ نے فرمایا ان کی بات سنو اطاعت کرو ان کی ذمہ داری کا وبال ان کے اوپر ہے اور تمہاری ذمہ داری تم پر ہے یعنی yani اگر ایسے عمرہ اور خلفا ہوں جو ظالم ہوں اور اس طریقے ظلم کرنے والے ہوں اور آپ سے اپنا حق تو لے لیں لیکن آپ کا حق نہ دیں تو اس کے باوجود بھی آپ نے ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے ان کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے کیوں اس لیے کہ اگر آپ ان کی اطاعت نہیں کریں گے ان کی پیروی اور بات نہیں مانیں گے دنیا کے اندر فتنا ہوگا فساد ہوگا اور فوریزی ہوگی قطال ہوگا لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا یہ ساری چیزیں اور مسلمانوں کا خون بہے گا اس لیے اللہ کثر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر حال میں ان کی اطاعت کرنے کا حکم دیا اور یہ کہا ہے کہ تم اگر اپنی ذمہ داری ادا کرو گے تو تمہیں اس کا عدر اللہ کہاں ملے گا اور اگر وہ اپنی ذمہ داری نہیں کریں گے تو اس کا وبا ان کے سر جائے گا ہمارے ہم سے نہیں ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی کی, کی یہ ہم سے نہیں سوال کیا جائے گا اس لیے قیامت کے دن اللہ ابام سے سوال کرے گا کہ جب تمہاری رعایا نے تمہارا حق ادا کیا تو تم نے ان کا حق ادا کیوں نہیں کیا تو اللہ ابامن ان سے باز کچھ کرے گا یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے ہمیں ان کی اطاعت کرنا ہے اور ان کی بات کو ماننا ہے اس طریقے سے ابو حیر اللہ کی دوسری دوسرے حدیث ہے وہ کہتے ہیں کہ اللہ کس نے فرمایا من عطا نی فقط اللہ وہ من آسانی فقط اللہ امن عطا امیر فقط عطا عنی امن اص امیر فقط اصانی صحیح مسلم کی روایت ہے کیا فرماتے ہیں کہ جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی جس نے میرے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی اور جس نے میرے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی یعنی اللہ رب الامین اور اس کے رسول کی اعتعت میں چیز شامل ہے کہ اللہ کے رسول کی جو امیر ہیں یا جو عمرہ اور خلفا اور سلاطین ہیں ان کی اعتعاد کی جائے جس نے امیر کی نافرمانی کی گویا کہ اس نے اللہ کے رسول کی نافرمانی کی جس نے امیر کی اطاعت کی گویا کہ اس نے اللہ کے رسول صلام کی اطاعت کی تو امیر کے اعتعاد کا معاملہ یہ عقیدے سے متعلق ہے اسی لیے علم کرام نے اور علماء نے توحید کی کتابوں کے اندر اس مسئلے کو بیان کیا ہے کیونکہ توحید اور سنت اور جو بھی پورا دینی اسلام پر عمل اسی وقت انسان کے لیے ممکن ہے جب تک وہ امیر کی اطاعت کرے گا اور جب تک انسان امیر کے اطاعت سے نکل جائے گا ان چیزوں پر عمل کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا اس لیے امیر کے اطاعت کو علماء نے اور جو جنہوں نے توحید کی کتابیں لکھی ہیں اس مسئلے کو توحید کے اندر بیان کیا ہے کیونکہ یہ مسئلہ بڑا ہی اہم ہے اور ہمیشہ سے یہ مسئلہ اہم رہا ہے اس لیے اللہ کے وسلم نے بہت ساری حدیثوں میں امیر کی اطاعت اور ان کے حقوق واضح کر دیا ہے تاکہ انسان کسی شک میں اور کسی لفظ کا شکار نہ ہو بلکہ ہمیں ان کی اطاعت کرنے کی واجب قرار دیا یہی نہیں بلکہ آپ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی حبشی غلام ہی کیوں نہ ہو ناک کٹرا غلام ہی کیوں نہ ہو اور تب بھی اور تمہارا امیر اور خلیفہ ہے وہ تو باقاعدہ اس کی اطاعت کرنا آپ کے لیے ضروری ہے اللہ کے سرخ حدیث سے کیا فرماتے ہیں کہ یقون عالک تعرفون تاریخون و تنقیرون امن ان کرا فقط بر یمن کر یا فقت سلیم ولا کن رد یا کالو افلا نقات لاما سلو اے من کر یا بے قلب یہ صحیح مسلم کروا کہ اللہ کے سلم آتے ہیں کہ تم پر ایسے امیر ہوں گے جو اچھے اور برے دونوں قسم کے کام کریں گے یعنی yani ایسے عمرہ ہوں گے کہ اچھے بھی کام کریں گے برے بھی کام کریں گے جس نے انکار کیا وہ بری ہو گیا جس نے اسے دل سے برا جانا محفوظ رہا لیکن جو راضی ہو گیا اور ان کی تباہ کرنے لگا وہی قابل معاخذہ ہے لوگوں نے کہا کیا ہم ایسے امیروں سے جنگ نہ کریں آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک وہ سلاد پڑھتے ہیں اس وقت تک ان سے جنگ نہ کرو یعنی جس نے دل سے برا جانا اور انکار کیا یعنی جس نے دل سے برا جانا انکار کیا یعنی جیسے مان لیجیے کوئی امیر ہے اور کسی غلط بات کا وہ حکم دیتا ہے تو آپ اسے دل سے برا جانے اور اسے آپ دل سے برا جانے اس معاملے میں اس کی احتیاط نہیں کی جائے گی لیکن جہاں تک اس امیر کے خلاف فروج اور اس اور بغاوت کی بات ہے یہ ایک دوسرا معاملہ جس کو ہم آگے چل کر کے اس کے آپ کے سامنے اس کو بیان کریں گے لیکن یہ ہے کہ اگر کوئی امیر ایسا ہے اور یا خلیفہ اور مسلمان کا حکمرہ ایسا ہے جو کوئی اچھا کام بھی کرتا برا کام بھی کرتا ہے تب بھی آپ کو اس کی احتیاط کرنا پوری چیزوں میں اس کی اعتاط نہیں کی جائے گی انسان اس کے برے کام کو دل سے برا جانے گا لیکن یہ کہ اس کے خلاف خروج کرنا بغاوت کرنا اللہ اعلان اس کی نافرمانی کرنا یا لوگوں اس کے خلاف اکسانا بھڑکانا یہ ساری چیزیں خوارج کی پہچان ہے جو دین کے اندر یعنی جو نکلے تھے اور جنہوں نے امیر کے خلاف بغاوت کیا تھا ایسے لوگوں کو خوارج کہا جاتا ہے جنہوں نے خروج کیا تھا یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو عمرہ اور سلاطین کو برسر عام یا منبروں پر ان کو ان کی سرجریز کرتے ہیں یا ان کی فضیحت کرتے ہیں یا انہیں برا کہتے ہیں یہ کام نہیں ہے نصیحت مطلب یہ ہے کہ اگر آپ انہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں تو آپ خاموشی کے ساتھ ان کو نصیحت کریں ہم ایک عام انسان ہیں اگر ہمیں ممبر سے کھڑا ہو کر کے اور ہماری برائی کی جائے گی تو ہم اسے برا سمجھیں گے تو وہ اتنے بڑے ملک کا جو خلیفہ اور سربراہ ہو اور امیر ہو اس کے پاس طاقت اور فوج ہے آپ اسے کھڑے ہو کر ایک کے روڈ پر یا جو ہے ممبر پر یا عام لوگوں کے سامنے اس کی برائی اور اس کی غیبت کے اور اس کی اس طریقے سے اس کی برائی بیان کریں گے تو ظاہر بات اسے اس تکریب تکلیف لگے گی جب ایک عام انسان اس کو برا سمجھتا ہے کہ ہماری برائی اگر لوگوں کے سامنے کی جائے تو ہم اسے برا سمجھتے ہیں تو ایک انسان جو حکمرہ اللہ اس پہ طاقت دی ہے قوت ہے اور اس کے باوجود آپ اس کے لوگوں کے سامنے برائی کرتے ہیں تو اس طریقے سے کیا ہے یہ گویا کہ آپ اس کی فضیت کر رہے ہیں یہ نصیحت نہیں ہے نصیحت خاموشی کے ساتھ ہوتی ہے اور ہر ایک کے مقام کے تحت اس کی نصیحت کی جاتی ہے نصیحت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کھلے عام لوگوں کو برا کہنا شروع کر دیں یا نام لے کر کے ان کو برا کہنا شروع کر دیں جو عمرہ اور سلاطین ان کو آپ برا کہنا شروع کر دیں یہ نصیحت نہیں ہے کیونکہ عمرہ کا مقام مطلب یہ ہے کہ آپ خاموشی کے ساتھ ان کو نصیحت کی جائے اگر آپ ارل اعلان کریں گے دائر بات ہے ان کے دل کے اندر غرور آ جائے گا یا اس طریقے سے اس بات کو برا سمجھیں گے تو اگر وہ کرنا بھی چاہیں گے تو اس چیز کو نہیں کریں گے جیسا کہ سلب سے آتا ہے کہ کسی نے کسی خلیفہ کو لوگوں کے سامنے اس کی برائیوں کو بیان کرنا شروع کیا تو انہوں نے بلایا اور کہا کہ تم نے میری نصیحت نہیں کی ہے بلکہ تم نے میری فضیحت کی لوگوں کے سامنے تو یہ عمرہ اور سلاطین ہیں ان کا ایک مقام ہے ان کا مرتبہ ہے اور جو منکر کے جو درجات میں بدلنے کے ان میں سے کیا ہے کہ انسان کے پاس طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکے یہ ان لوگوں کے لیے جن کو اللہ رب العالمین اختیار دیا جسے عمرہ اور سلاطین ہیں اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ انسان زبان سے روکے زبان سے روکنے کا مطلب کہ ان کو نصیحت کرنا آپ نے بتائیں اور یہ ان لوگوں کے جو عام آدمی ہیں دل کے اندر کوئی برائی ہے کوئی منکر ہے کوئی غلط کام کر رہے ہیں تو آپ ان کو زبان سے روکیں آپ کو ہاتھ سے روکنے کا خیال نہیں دیا گیا اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر انسان اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا ہے تو اس کو دل کے اندر برا جانا ہے یہ بھی منکر کے تقریر کے اور بدلنے کے درجات آئے تو جو عمرہ اور جو سلاطین ہیں اللہ رب العامن ان کو اختیار دیا ہے اور اللہ رب العامن کے جسن کے پاس طاقت ہے لہٰذا ان کو العلام ان کی نصیحت نہیں کی جائے گی کہ لوگوں کے سامنے نیم پر چڑھ کر کے یا عام محفلوں میں کھڑے ہو کر کے جیسا کہ عام طور سے آج ہمارے معاشرے میں چیز ہے کہ دو چار دس آدمی اکٹھا ہوتے ہیں اور پھر برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں بادشاہوں کی برائی بیان کرتے ہیں امیروں کی برائی بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے کوئی فائدہ نہیں اس سے کوئی فائدہ مجھ سے نہ اصلاح ہوگی صرف آپ نزیبت کر رہے ہیں آپ خود برائی کر رہے ہیں کہ لوگوں کے سامنے ان کی برائی کو آپ واضح کریں جیسے آپ کی برائی کا لوگوں کے سامنے واضح کیا جائے تو آپ اسے برا سمجھیں گے ایسے ہی جب امیر اور حکمراں ہیں تو ان کی برائی لوگوں کے سامنے کرنا اور زیادہ یہ فساد اور اس طریقے سے فتنے کا اور دنیا میں برائی کا ذریعہ اثر ہے اس لیے امیر کے اطاعت کرنا اسی کے اندر نجات ہے دنیا اور آفرت کی نجات اسی کے اندر ہمارے لیے ہے کہ آپ ان کے اطحت کریں اور جو بات آپ کو نہ اخبار گزرے آپ اسے دل سے برا جانے ان کی بات نہ مانے لیکن ظاہری طور پر آپ کو ان کی اطحت کرنا ہے ان کے خلاف فروج کرنا ان کے خلاف بغاوت کرنا یہ حرام اور ناجائز ہے مسلمانوں کا خون اللہ ابلامی نے محفوظ کر دیا ہے آج دیکھیں پورے عرب کے اندر یا دنیا کا جو ماحول ہمارے نگاہوں کے سامنے ہے کہ آپ دیکھیں کہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے اور اپنے آپ کو خلیفہ کہتا ہے نہ اس کے باپ کا پتا ہے نہ اس کے دادا کا پتا ہے نہ اس کے نام کا پتا ہے اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمانوں کا خلیفہ ہوں اور اس طریقے سے لوگوں سے بیت لیتا ہے اور لوگوں سے اطاعت کرواتا ہے اور مسلمانوں کے خون کا بہانے کا ذریعہ اور سبب بنا ہوا ہے اور میری مراد داعش ہے جو آئی ایس آئی ایس جو آج اس کا بڑا ہوا کھڑا ہوا پورے دنیا کے اندر اور جو ہے لوگ باقاعدہ اس کی بیعت, بیعت کر رہے ہیں لوگ اس کی اطاعت کر رہے ہیں اور اس طریقے سے اسے مسلمانوں کا نجات دہندہ اور مسلمانوں خلیفہ سمجھتے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ سب سازش ہے مسلمانوں کے خلاف اور ایسے آدمی کو لا کر کے کھڑا کیا گیا ہے نہ اس کے باپ کا پتا ہے صرف ابو بکر بغدادی لوگ اس کا نام جانتے ہیں اس کے باپ کا نام کیا کسی کو نہیں معلوم اس کے دادا کا نام کسی کو نہیں معلوم ہے کون وہ شخص ہے کہاں سے لایا گیا ہے کہاں سے کھڑا کیا گیا ہے اس کے بارے میں کسی کو پتا نہیں اور وہ اپنے آپ کو خلیبت المسلمین کہتا ہے یہاں کے حکمراں کو کافر کہتا ہے یہاں کے علماء کو کافر کہتا ہے اور جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کے بارے میں کہتا ہے کہ واجب القتل ہیں اور انہیں قتل کر دینا چاہیے اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں اور تو کیا یہ صرف مسلمانوں کے خون کا جو ہے بہانی کا ایک ذریعہ یورپ نے اور اس طریقے سے اسرائیل نے یا اس جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان لوگوں نے کھڑا کر دیا ہے اس لیے یہاں کے جو مفتی ہیں انہوں نے باقاعدہ بیان دیا تھا کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن اگر کوئی اس وقت داعش ہے آئی ایس آئی ایس آ کیوں اس لیے کہ ایک اسلام کی بدنامی کے ذریعہ بنے ہوئی ہے دوسرے یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون اور رائے کا جا رہا ہے کتنے مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے وہ ان لوگوں نے قتل کر رہے ہیں کہ ان کو قتل کرے مسلمانوں ہی قتل کیا جائے فراہم مسلمان ہی مارے جائے اور آج جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب وہی لوگ بنے ہوئے ہیں وہ اس کا سبب وہی لوگ بنے ہوئے کہ مسلمانوں کے خون کا ذریعہ جو ہے بہانے کا ذریعہ اور سبب بن گئے ہیں اس لیے یہ سب کے سب لوگ جو ہے یہ مجاہد نہیں ہے بلکہ دہشت گرد لوگ ہیں جو اسلام کا نام لے کر کے دین کا نام لے کر کے مسلمانوں کو جو ہے جو سیدھے سادھے مسلمان ہیں اور سادہ لوگ جو مسلمان ہیں بیچارے جنہیں حقیقت کا علم نہیں ہے کتاب و سنت کا علم نہیں ہے ان کے دام میں پھنس کر کے ان کی بھی اپنی جان جاتی ہے اور وہاں صورتحال حال یہ ہے کہ بہت سارے لوگ گئے اور جب انہیں حقیقت کا علم ہوا تو وہاں سے وہ اگر آنا بھی چاہے تو ان کا مسئلہ یہ ہے کہ اسے قدر کر دیتے خود وہ قدر کر دیتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم جائیں گے یہاں سے واپس لے جائیں گے لوگ تو پھر وہ جو ہے ہمارے راز کو فاش کر دیں گے اس لیے جو دھوکے ان کے ساتھ چلا گیا اب اس کے سامنے ایک ہی راستہ اسے مرنا ہی مرنا ہے یا تو وہ لوگوں سے دوسرے لوگوں سے مرے گا اور اگر اس کے بارے میں ڈاؤٹ ہو جائے گا کہ آدمی بھائی یہاں سے بھاگنا چاہتا ہے اور اس کے اوپر ہمارا راز واضح ہو گیا ہے تو پھر انہی کے لوگ اسے قدر کر دیتے ہیں کسی بھی صورت میں بے وہ اپنی جان بچا کر کے واپس نہیں آ سکتا کتنے ایسے واقعات یہاں سعودی عرب کے اندر ہوئے یہاں کے مشاخ نے باقاعدہ بیان کیا کہ جو ان کے دام میں پھنس گئے شروع شروع میں اور ان کے ناروں میں آ کر کے چلے گئے اب جانے کے بعد انہیں حقیقت کا علم ہوا تو آنا چاہتے ہیں لیکن وہ آ نہیں سکتے کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتے اگر ان کو معلوم ہو گیا کہ یہ جو ہے یہاں جانا چاہے تو خود وہ لوگ انہیں قتل کر دیتے یہ کون سا اسلام ہے اسلام تو قتل و کا نام نہیں اسلام تو رحمت کا دین ہے اور اللہ کش وسلم رحمۃ اللہ بنا کر کے رہ جائے گے مسلمان کا خون اس کی عزت اس کا ابرو اور اس کے مال کو اللہ المی نے محفوظ کر دیا خطب حضرت اللہ کے خطبے نے آپ نے باقاعدہ دماغ حرا حرام الم کا حرمتی اشارا فی برد کمادہ کہ لوگوں تمہارا مال تمہارا خون تمہاری عزت سے محفوظ ہے جس طریقے سے مہینہ حرمت والا ہے یہ شہر حرمت والا یہ دن حرمت والا ہے اس طریقے سے تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر حرام ہے ایک دوسرے پر تمہارے مال حرام ہے آج دیکھیے کس طریقے سے مسلمانوں کے خون سے ہولی کی جا رہی ہے مسلمان خود مسلمان کو قتل کر رہا ہے اور جہاد کے نام پر اور دین کے نام پر اسلام کے نام پر یہ سراسر کھلی ہوئی دہشت گردی ہے جس نے اسلام کو بدنام کر کے رکھ دیا ہے اور یہ سارے کے سارے سازشی ذہن والے لوگ ہیں اور یہ اعلی کار اور ایجنٹ ہیں ہو سکتا ہے کہ اس کے اندر کچھ لوگ ایسے ہوں جو صحیح نیت کے ساتھ گئے ہوں حقیقت میں نا ہوں لیکن اصل جن کے پاس پاور ہے اور جن لوگ اور جو وہ لوگ جو اس کے ذمہ دار ہیں اور جو ان کے امیر اور خلیفہ یا اس طریقے سے آپ جو کہتے ہیں یہ سب کے سب لوگ ایسے ہیں جو باقاعدہ سازش کا شکار ہیں اور سازشی ذہن رکھنے والے ہیں اور اس طریقے سے یورپ کی سازش کے طور پر یہ ان کے آنے کا ان کے ایجنڈ اس طریقے سے کرتے ہیں عام لوگ ہو سکتا ہے بیچارے جو گئے انہیں حقیقت کا علم نہیں ہے اور وہ جا کر کے جوکہ ان کے پاس چلے گئے ان کے بارے بات کہی جا سکتی ہے کہ نیت کے ساتھ اچھی نیت کے ساتھ گئے لیکن جو اصل ذمہ داران لوگ ہیں وہ سب کے سب جو ہے وہ جو ہے یورپ کے یا اس طریقے سے جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ان کے اعلے کار اور ایجنٹ ہیں لہذا جو ہے نعرہ دینے والے کے پیچھے بھاگنا یہ دانش مندی نہیں ہے اسلام ہمارا جو ہے یہ دین ہے اور دین اسلام کے اندر وصول اور دابتے ہیں یہ اسلام جذبات کا نام نہیں ہے نعروں کا نام نہیں ہے کہ جو بھی انسان نعرہ لگانا شروع کر دے ہم اس کے پیچھے نکل جائیں تحقیق نہ کریں یہ کیسا آدمی ہے کیسا نہیں اور مسلمانوں کے خون کو کتنے مسلمانوں خون لگایا جا رہا یہ پہلے علاق کے اندر گئے اور وہاں جو کیا نام ہے بشار کے خلاف جو لوگ لڑ رہے تھے پہلے ان کو قتل کرنا شروع کیا جب ان کو وہاں دال نہیں گلی اور انہوں نے کہا کہ بھائی ہم تو اتنے دنوں سے یہاں پر کر رہے ہیں اور تم آ کر کے اپنا کریڈی لینا چاہتے ہو پھر وہاں سے بوریا بستر بھاگ اٹھایا اور پھر آ کر کے سیریا یہاں عراق کے اندر پہنچے پہلے سیریا سیریا کے اندر گئے ہوئے تھے پھر عراق کے اندر آئے آج تک بتا دیجئے کہ کسی اسرائیل کو یا اس طریقے سے اور لوگوں نے قتل کیا ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ اور اگر قتل بھی کرتے ہوں کسی ایک دو کو تو صرف اور صرف اس لیے کہ ان کے اوپر جو الزامات ہیں ان الزامات کو ختم کرنے کے لیے اور ابھی آج کل یہ رپورٹ آ رہی ہے خبر آ رہی ہے کہ وہ آدمی جو مبکر بغدادی تھا یا تو اسے قتل کر دیا گیا تو کہیں بھاگ گیا کہاں بھاگ گیا کسی کو بتا نہیں اتنے مسلمانوں کا خون بہایا اور اس طریقے سے آج پوری دنیا ان کے خلاف اکٹھا انی دہشت دی کے بنا پر اور وہ یا تو قتل کر دیا گیا اور مجھے تو یقین ہے قتل نہیں کیا گیا ہوگا بلکہ سلامت جہاں سے آیا تھا وہاں چلا گیا ہوگا اپنا نام چینج کر دیا ہوگا جیسے نام سے چینج کر دیا تھا تو یہ سب کے سر آلے کار ہے مسلمانوں کی جو ہے دشمنوں کے اور ایجنٹ ہیں لہذا ضرورت اس بات کی کہ ہم حقیقت کو سمجھیں کہ کی حقیقت کیا ہے دین کس چیز کا نام ہے دین جذبات اور ناروں کا نام نہیں ہے کوئی بھی نعرہ دے دے اور اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ مسلمانوں خلیفہ ہو گیا اللہ کے کے حدیث ہے جب کوئی مسلمانوں خلیفہ ہو دوسرا اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو دوسرے کو قتل کر دیا جائے شریعت نہا تک باقاعدہ اس کی اجازت دی جی ہاں تو جو مسلمانوں کی عمرہ اور سلاطین ہیں ان کی اطاعت کرنا یہ ضروری ہے اور دین کے واجبات میں سے ہے دین کے ارکان اور بنیادی باتوں میں سے ہے کہ انسان کو باقاعدہ ان کی احتیاط کرنی چاہیے ان کی بات ماننا چاہیے اگر ان کی کوئی بات شریعت کے خلاف ہے تو ان کی بات کی اطاعت نہیں کی جائے گی اللہ کے سلوک عدیث اللہ تعالیٰ مخلوقین کی معاشیت خالق جہاں خالق کی معاشیت ہو رہی ہو اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو ان کی اطاط نہیں کی جائے گی لیکن ان کے خلاف عروج کرنا ہی جائز نہیں ان کے خلاف بغاوت کرنا ہی جائز آپ کو صبر کرنا آپ صبر کرو کہ آپ کو اس کا پھل اور اس کا صلاح ملے گا اور اگر وہ ضرور کریں گے اسے قیامت کے دن وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے اور قیامت کے دن اللہ کیا یہاں جواب دے ہوں گے لیکن آپ کو صبر کرنا کسی کے بھی خلاف بغاوت کرنا خروج کرنا یہ جائز نہیں ہے اللہ کی شرطوں کے ساتھ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ خروج اور بغاوت میں مسلمان کا خون نہ بہے کیونکہ مسلمان کا خون سب سے زیادہ قیمتی ہے اللہ کے سب کے حدیث پوری دنیا ختم ہو جائے یہ اللہ کو گوارا ہے کہ مسلمان کا خون بہنے سے تو مسلمان خون اتنا سستا نہیں ہے افسوس یہ کہ مسلمان کے خون مسلمانوں ہی کے نزدیک سستا ہے اور مسلمان کا خون جب مسلمانوں کے نزدیک سستا جو دشمنان اسلام ہے ظاہر بات ان کی ہم کیوں اوقات نہیں ہوگی اور وہی لوگ ذریعہ بنے گی مسلمانوں کے خون بہانے کا تو اللہ کے اس کی حدیث ہے کہ مسلمان کا خون بہنے سے پوری دنیا ختم ہو جائے اللہ کا گوارا ہے کہ مسلمان کا خون نہ بہے اس طریقے کے میرے بعض اللہ عملہ کہا کرتے تھے دے کعبے کا، کعبہ کو دیکھ کر کے خانہ کعبہ تیری بڑی حرمت ہے تیری بڑی عظمت ہے لیکن ایک مسلمان کے خون کی عزت اور اس کی حرمت تو سے کہیں زیادہ ہے یعنی خانہ کعبہ سے کہیں زیادہ ایک مسلمان کے خون کی حرمت اور اس کی عظمت ہے تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات کہ اگر خروج کیا جائے تو یہ اس بات کی ضمانت دی جائے کہ اس کے اندر کوئی کسی مسلمان کا خون نہیں بہے گا اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہو کہ اس کا تختہ پلٹا جا سکتا ہے یہ نہ ہو کہ آپ دس بیس آدمی سو آدمی دس ہزار آدمی کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ چلو حکومت کا تختہ پلٹنا ہے بغاوت کرنا اور جائیں سارے کے سارے مسلمانوں کو کر دیا جائے جب یقین ہو جائے کہ اس آدمی کو آپ ختم کر سکتے ہیں اس امیر کو یا اس خلیفہ کو آپ ہٹا سکتے ہیں یہ آپ کو یقین ہوئی شک اور شبہ یقین ہونا چاہیے اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس آدمی کو لایا جا رہا ہے آدمی سچا جب تک یہ تین شرطیں نہیں ہوں گی اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس امیر کے بارے میں جس کے بارے میں انسان خروج کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ ہو کہ کھلا ہوا کفر کا انتخاب کر رہا ہے ایسا کفر کے اس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ جس شریف کھڑی دیپہ ہوتی ہم دن کو دیکھتے ہیں سورج کو دیکھتے ہیں اور انسان ہر شخص دیکھتا ایسے ہی اس کے کفر کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ اللہ کے سرخ حدیث ہے کہ باقاعدہ ہو اللہ کی طرف سے دلیل ہو اس کے بارے میں اور اس کے کفر کے بارے میں جیسے کسی ایسے وہ یعنی آپ کو کہے کہ اسلام کے اندر نماز حرام ہے نماز کے انکار کر دے عذاب قبر کا انکار کر دے جنت کے انکار کر دے جہنم کا انکار کر دے اور لوگوں سے کہے کہ یہ سب کے سب باطن ہی ہیں تو اگر اس طرح کی بات کہے وہ تو اس کا مطلب یہ ہو اور اس پر پھر دلیل بھی قائم کرنا آپ محجد بھی قائم کو اس کو سمجھانا دیے اگر وہ سمجھ جائے تو الحمد للہ اگر نہیں سمجھتا ہے اس پر قائم رہتا ہے تو پھر یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کے خلاف بغاوت کریں تو آپ کے پاس طاقت ہو کہ آپ اس کے تخت کو پلٹ دیں یہ نہیں کہ آپ جائیں لوگوں کو لے کر کے اور آپ کو بھون دیا جائے سارے مسلمانوں کا قدر کر دیا جائے تو پورا یقین ہونا چاہیے اور تیسرا جو آدمی جس کو اس کے بدلے بتانا ہے خلیفہ اور امیر وہ اس سے زیادہ اچھا ہو جب تک یہ شرطیں نہیں پوری ہوں گی اس وقت تک کسی امیر کے خلاف بغاوت کرنا جائز نہیں حتیہ کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کسی ایسے ملک میں جہاں کا سربرہ غیر مسلم ہے تو بھی اس کے خلاف بغاوت کرنا آپ کے لیے جائز نہیں ہے آپ فتح اللہ میں یہ کہ آپ دو چار ہزار آدمی کھڑے ہو جاؤ اور کہہ یہ تو جو یہ جو مسلمانوں کا یہ جو اس ملک کا سربراہ تو غیر مسلم ہے وہ تو کافر ہیں ہمیں اس کی نہیں کرنی لہذا ہم اس کے خلاف بغاوت کریں گے نہیں یہ جائز نہیں آپ کے لیے آپ صبر کریں اور آپ جو اللہ سے دعا کریں مسلمانوں کی طاقت بنائیں اور صبر کریں تب یہ چیز ہوگی یہ نہیں کہ آپ دس ہزار پانچ ہزار آدمی لے کر کے کھڑے ہو جائیں اور کہیں کہ چلو بھائی ہم جو اس کے خلاف جو خروج کرتے ہیں اور ہم جو ہے مسلمان خلیفہ لے کر کے آئیں گے یہ چیز جائز نہیں آپ کو صبر کرنا اللہ کے وسلم مکے کے اندر تیرہ سال تک آپ نے صبر کیا کسی کو ان کے خلاف بغاوت کرنے کا حکم نہیں دیا کیوں اس لیے کہ ان کے پاس طاقت نہیں تھی مکے کے اندر کی وہ وہاں جو, جو کیا نام ہے جو امیر ہوتے ہیں یا ان کا جو سربراہ ہوا کرتا تھا ان کے پاس لڑنے کی طاقت نہیں تھی اس لیے باقاعدہ آپ نے صبر کیا جب آپ مدینہ پہنچے مدینہ پہنچنے کے بعد جب اللہ رب العالمین نے آپ کو طاقت دی ایک الگ اسٹیٹ بنا مسلمانوں کا پھر جب ان لوگوں نے حملہ کیا تو آپ نے پھر ان سے جنگ کی لیکن ایسے نہیں کہ مکے کے اندر آپ نے نہیں ان کے خلاف خروج کرنے کا حکم دیا تیرہ سال تک مکے کے اندر آپ نے صبر کرتے رہے صبر کرتے رہے اس کے بعد وہاں سے نکل کر تو ایسے اگر کوئی ایس جو لوگ غیر اسلامی ممالک کے اندر ہیں انہیں بھی صبر کرنا یہ نہیں کہ وہ بھی کھڑے ہو جائیں لوگوں کو لے کر کے اور کہیں کہ ہم جہاد کر رہے ہیں اور پھر جو ہے جو جائیداد ہے غیر مسلموں کی یا کسی ملک کی ان کو نقصان پہنچائیں اور کہیں کہ ہم تو بھائی کیا ہے جہاد کر رہے ہیں جیسے ابھی اعلان آیا ایمن زوائری کا کہ بھائی ہندوستان کے اندر بھی جہاد کی فراخولی جائے گی اور ہندوستان کے اندر جہاد کیا جائے یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ ساری چیزیں باطل ہیں اسلام ان چیزوں کی تعریف نہیں دیتا ہے آپ پہلے مسلمانوں ابھی جو دور ہے وہ دور یہ ہے کہ مسلمانوں کی تربیت کی جائے ان کو دعوت دی جائے اور مسلمانوں کو صحیح راستے پر لائے جائے غیر مسلموں کو دعوت دی جائے یہ طریقے یہ دمانہ ہے یہ نہیں کہ ہم جنگ کر کے جو ہے انہیں قائل کریں اور جنگ کرنے کے ذریعے سے ہم ان کو مسلمان بنائیں یہ زمانہ اس وقت کا نہیں ہے یہ زمانہ جو اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ صبر کے ساتھ ان کو دعوت دی جائے اور اس طریقے سے انہوں اور مسلمانوں کو دعوت دی جائے غیر مسلموں کو بھی حکمت کے ساتھ دعوت دی جائے اور اللہ عبامہ نے فرمایا کہ جو غیر مسلم ہیں اگر انہیں حکمت کے ساتھ دعوت دیں گے تو تمہارے اچھے ساتھی بن جائیں گے تمہارے دوست بن جائیں گے جیسے مکہ کے مشرقین آپ کے ساتھی ہوئے آپ کے دوست اس طریقے سے ان کو دعوت دی جائے لیکن ایک ان کے خلاف بغاوت کرنا ان کے خلاف فروج کرنا آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے اس کا کہ آپ ذریعہ بن جائیں گے مسلمانوں کے خون بہانے کا آپ چلے تختہ پڑھنے کے لیے اور آپ کے پاس جو ہے کچھ طاقت ہی نہیں آپ کے پاس ہے تو یہ ساری چیزیں یہ کیا ہیں یہ دہشت گردی کے اندر آتی ہیں یہ ساری چیزیں خروج کراتی ہیں آپ کو صبر کرنا ہے اور آپ ان کی بات نہ مانیں آپ ان کی بات نہ مانیں لیکن آپ صبر کریں اور آپ جتنا ہو سکے اتنا اللہ حربر سے جڑے لیکن ان کے خلاف بغاوت کرنا چاہے غیر مسلم حکومت ہی کیوں نہ ہو یہ شریعت کے اندر حرام نہ جائے جب مسلمان جو ہے حکومت کے جب غیر مسلم حکومت کے خلاف بغاوت کرنے کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے تو پھر جب مسلمان حکمراں ہوں تو ان کے خلاف بغاوت کرنا خروج کرنا کیسے جائز ہو سکتا ہے تو یہ ہے کہ امیر کے اطاعت کرنا یہ بہت ضروری ہے اور یہ دین کی بنیادی باتوں میں سے ہے جن کا جاننا بھی ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے اللہ کے سر کی بہت ساری حدیثیں ہیں جو آپ کے سامنے ابھی بیان کی گئی ہیں ان ساری حدیثوں کا لب الب لب اور خلاصہ یہی ہے کہ امیر کے اطاعت کرنے ہی میں امن و امان ہے اور امیر کے اطاعت کرنے ہی میں دنیا کے اندر جو ہے یہ انسان خوریزی سے اور قتال سے لڑائی سے جنگ سے ہی ساری چیزوں سے بچ سکتا ہے اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ مسلمانوں کا خون محفوظ رہے ان کی عزت محفوظ رہے ان کا مال محفوظ رہے جب جنگ ہوگی تو نہ مسلمان کا محفوظ مال محفوظ رہے گا نہ عورتوں کی عزتیں محفوظ رہیں گی نہ ان کی جان محفوظ رہے گی نہ ان کا گھر محفوظ رہے گا نہ بچے محفوظ رہیں گے نہ عورتیں محفوظ رہیں گی ساری دنیا کے اندر ابال ہی ابال آئے گا اور اور فساد ہی فساد ہوگا اس لیے امن و امان کے بغیر دنیا کے اندر نظام نہیں چل سکتا ہے اور اسی لیے امیر کے داد کرنے کو ضروری قرار دیا گیا ہے تاکہ دنیا کے اندر امن و امان قائم رہے برقرار رہے تو جہاں پر جو تیسرا اصول مسلم رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے وہ کیا ہے امیر کی اطاعت کرنا کیونکہ امیر کے کی اعتاعت ہی کے اندر نجات ہے جب تک انسان امیر کی اطاعت نہیں کرے گا اس وقت جو ہے دنیا کے اندر امن و امان نہیں ہو سکتا ہے اللہ کے اصول کے حدیث صاحب نے جو بڑی مشہور روایت بن ساریہ کی کیا سم و تعا و امکان ابدن حشین فعن حمیشمن کمبادی فصر اخلاف اختلاف فعلق وسنتی و سنت الخلفا راشدین المحدین کہ آپ نے فرمایا کی میں تمہیں اللہ کے تخوا کی, کی وصیت کرتا ہوں سننے اور اجاد کرنے کی وصیت کرتا ہوں اگرچہ تمہارے اوپر کوئی غلام ہی کو امیر بن جائے اگر امیر بن گیا کوئی غلام نہ کٹا ہو کالا ہو حبشی ہو سیاہ ہو چھوٹے قد کا ہو کہتر ہو جیسا بھی ہو اگر اس کے پاس حکومت آ گئی سلطنت آ گئی اس کے پاس آپ کو اس کی اطاعت کرنی ہے اگر وہ ظلم کر رہا تو بھی آپ کو صبر کرنا ہے اور اگر آپ صبر کریں گے آپ کو اللہ کے اس کا عجر ملے گا اور اگر وہ ظلم کرے گا تو اس کی سدا تعمت کی اس کو ملے گی لیکن ہمارے پاس اس کا اختیار نہیں ہے کہ ہم جو ہے اس کے خلاف بغاوت کریں اس کی اطاعت نہ کریں اس کی بات کو نہ مانیں اللہ کہ اگر وہ اللہ کے اور اس کے رسول کی نافرمانی میں حکم دے گا تو اس مسئلے میں اس کی بات نہیں مانی جائے گی لیکن پھر بھی اس کی اطاعت سے اور اس کی رعایت سے اپنے آپ اپنے ہاتھ کو نہیں کھینچنا یعنی یہ کہ ہم الگ ہو جائیں اس سے نہیں یہ شریعت نے آپ کسی نہیں دی آپ جب تک ہیں زندہ اس وقت تک آپ اس کی اطاعت کریں اور اس کے ماتحتی میں رہیں اور اس کی باتوں پر عمل کریں الا یہ کہ اگر اس کی بات اللہ اس کے رسول کی نہ فرمانی ہو پھر فر آپ نے سنا کہ کو جو میرے بات تم میں سے زندہ رہے گا وہ بہت زیادہ اختلاف دے گا لہذا صورت میں میری سنت اور خبا راجدین المحدین کی سنت کو لازم پکڑنا ہے تو آپ سلم نے بھی اس موقع پر فرمایا کہ جو اختلاف کے موقع پر سنت رسول کے اطاعت کرنی ہے اور جو خلفہ راجدین ردایت یافتہ ہیں خلفا راجدین جو ہمارے چار خلفہ ان کی سنتوں کو لازم پکڑنا ہے تو اس حدیث کے اندر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر غلام بھی تمہارا امیر بن جائے تو تمہیں اس کے اطاعت کرنا ہے تو امیر کے اطاعت کرنا یہ بہت بڑا اصل ہے بہت بڑی بنیاد اسلام کے اندر اور اسے وہ رحمۃ اللہ علیہ نے تیسرے نمبر پر بیان کیا ہے کیونکہ دین کے اندر اجتماعیت دین میں اتفاق و اتحاد اور اسی وقت ہو سکتا ہے جب انسان اپنے امیر کے اطاعت کرے گا اگر امیر کے اطاعت سے نکل جائے گا تو دین کے اندر تفرقہ ہو جائے جب کوئی مسلمان کا خلیفہ ہی نہیں رہے گا ان کا امیر ہی نہیں رہے گا تو صورت میں اسلام کے اندر اتفاق کیسے ہو سکتا ہے دین کے اندر اجتماعیت نہیں ہو سکتی اس لیے اجتماعیت دین میں اجتماعیت کے لیے ضروری ہے کہ کی کیا کیا جائے امیر کے اطاعت کی جائے تو آج جو صورتحال حال ہے دنیا کے اندر وہ اس وجہ سے ہے کہ امیر کے داشت سے لوگوں نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا ان کے اندر کوئی چیز دیکھی بھئی چیز غلط ہے ان فوراً لوگوں نے فتوا دے دیا اور اسے کافر کہا اور کافر کہنے کے بعد لوگوں نے داشت کھینچ لیا اپنے ہاتھ کو اور اس کے خلاف فوج اور بغاوت کر لیا کوئی معمولی بات کر لینے سے انسان کافر نہیں ہو جاتا ہے اللہ کے کی حدیث ہے کہ جب تک ایک دم واضح کفر نہ ہو اور اس کفر کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ ہو اس وقت تک امیر کے تعت آپ کو کرنا ہے اور اگر وہ کافر ہو بھی گیا تو بھی اس کے خلاف خروج کرنا جائز نہیں ہے جب تک کہ وہ تمام شرطیں نہ پائی جائیں جو شرطیں بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کی کہ سب سے پہلی شرط ہو کی وہ آدمی کافر ہو یعنی اس, اس نے کفر کیا ہو اور کفر ایسا جس کے بارے میں کوئی شک اور شبہ نہ کوئی اختلاف نہ اس کے بارے میں اگر اختلاف ہو گیا تو پھر اس کے بارے میں گویا کہ یہ یقین نہیں ہوا لہذا پہلے تو اس کے اوپر آپ کو یہ کرنا کہ جو وہ جو عمل کر رہا ہے وہ ایک دم واضح کفر ہے اس کے بارے میں کوئی اخلاف نہیں پھر اس کے خلاف فروج کرنے میں مسلمان کا خون محفوظ رہے اور مسلمان کا خون نہ بہے اور پھر جسے لایا جائے اس سے زیادہ بہتر ہو جب تک یہ شرطیں نہیں پائی جائیں گی اس وقت کسی بھی امیر کے خلاف فروج کرنا یہ حرام ہے اگر وہ ظلم کر رہا ہے وہ ظالم ہے تو اللہ رب ابراہین کیا کرے گا اسے اس کی سزا دے گا قیامت کے کی دن یا اللہ رب ابراہین سے پوچھے گا لیکن اللہ رب ابراہین نے ہمیں حکم دیا اس کے نبی نے کہ اگر ظالم ہے تمہارے مال کو کھا رہا ہے تم پر ظلم کر رہا ہے تمہیں سزا دے رہا ہے تمہارا حق نہیں دے رہا اپنا حق لے لیتا ہے تو بھی اللہ کے سلف رہا تمہیں اس کے اطاعت کرنا کیونکہ امیر کے کی اطاعت میری اطاعت ہے امیر کی نافرمانی میری نافرمانی لہٰذا امیر کے تعاط کرنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے ہم یہاں ہیں سعودی عرب کے اندر یہاں کا جو امیر خلیفہ ہے یا جو, جو ہے بادشاہ ہے وہ ہمارا امیر ہے وہ ہمارا خلیفہ اور ہمارا حکیم ہے لہٰذا جب تک ہم یہاں پر ہیں ہمیں اس کی اطاعت کرنا ہمارے لیے ضروری ہے ہمیں چاہیے کہ ان کی خوبیوں کو بیان کریں جو انسان حکمراں اور حبرا کی خوبیوں کو بیان نہ کرنے کے بجائے صرف ان کی برائیوں کو بیان کرتا ہے یہ سمجھ لیجئے کہ اس کے اندر خوارج کی کچھ نہ کچھ بو اس کے اندر ضرور موجود ہے اس لیے اسی چیزیں اس کو خوبیاں نظر نہیں آتی ہیں اس کو خوبیاں نظر نہیں آتی یہاں کے حکمرانوں کی اسے صرف اور صرف برائیاں ہی نظر آتی یہاں امن و امان توحید اور الحمدللہ اسلامی شاعر پر عمل اور اسلامی حکام کے نفاذ یہ ساری خوبیاں اور چیز اسے نظر نہیں آتی اسے صرف اور صرف برائیاں ہی برائیں نظر آتی کوئی میرا شخص آپ کو نظر نہیں آئے گا جو یہاں کے لوگوں کی اور اس طریقے سے یہاں کے عمرہ کی اور اس طریقے سے یہاں کے سلاطین کی بے سب آباد ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگوں کی اپنی ذہن کی اپج پیداوار ہے اور لوگوں نے صرف ایک مشغلہ بنا رکھا ہے اور اس طریقے سے اپنی زبان بھی خراب کرتے ہیں اور اس طریقے سے اپنا دین بھی خراب کرتے ہیں غیبت بھی ہوتی ہے اور ان کا مشغلہ صرف یہی ہے کہ یہاں کے حکمرانوں کے خلاف لوگوں کے درمیان جو ہے برائیاں بیان کرنا ایسی ایسی چیزیں لے کر کے آتے ہیں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق گڑھ کر کے کہ ایک جو ہے یہاں امیر جاتا ہے مصرے کے اندر ایک رات کے اندر اس کے اوپر جو ہے دسیوں نڑکیاں پیش کی جاتی ہیں اور ایسا کرتا وہ ایسا کرتا کوئی اس کا ثبوت نہیں صرف اپنا زبانی دماغ خرچ کرنے کے لیے اور زبانی جو ہے عیاشی کے لیے انسان ایسی باتیں بے شروبا کے بیان کرتا ان چیزوں سے یہ آپ سے آپ کا مسئلہ نہیں ہے اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس کا قیامت کتنی وہ ذمہ دار ہوگا آپ اللہ نے پوچھے گا کہ بھئی آپ نے فلاں امیر کو جا کر کے کیوں نصیحت کی ہماری پہنچ ہی نہیں ہماری پہنچی چیز باہر فرق اللہ میں ستا تو ہماری استثاقی چیز باہر آپ اپنے بیٹے کو نصیحت نہیں کر سکتے ہو اور چلتے ہیں اپنے امیر اور بادشاہوں کے بات کرنے کے لیے بیٹا نماز نہیں پڑھتا ہے اسے آپ تعلیم نہیں دے سکتے اسے نماز جو ہے لانے کے لیے اسے مسجد نہیں لا سکتے اور آپ بات کرتے ہیں امیروں کی اور بادشاہوں کی اور خلیفوں کی بات کرنے کے لوگ ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے ہیں ایسا کرتے کرتے یہ ساری چیزیں غلط ہیں یہ اس سے دنیا کے اندر برائی ہی پھیلتی ہے برائی ہی پھیلتی ہے اللہ کے اسلم کے حدیث ہے کہ جو یہ مظاہرین جو ہیں اللہ ان کو نہیں معاف کرے گا کوئی برائی کہیں اگر آپ کو نظر آ جائے یا انسان کر لے تو اس برائی کو لوگوں کے سامنے ہی بیان کرنا چاہیے انسان کو ہتر انکار اس برائی کو جو ہے چھپانا چاہیے اور انسان برائیوں کو عام کرتا ہے برائیوں کو بہت ہے جبکہ ان برائیوں میں کوئی ثبوت بھی نہیں اس کا کوئی جو ہمارے پاس کوئی ثبوت ہی نہیں کہ وہ چیز ان کے اندر موجود یا موجود نہیں اور اگر ہے بھی تو انسان کو اس پر خاموش رہنا چاہیے صبر کرنا چاہیے اللہ کے رسول میں صبر کرنے کا حکم دیا لہذا جو امیر کے تعت کرنا یہ بے حد ضروری ہے اور یہ دین کے بنیادی اصول میں سے ہے جب تک انسان امیر کے تعت نہیں کرے گا اللہ اس کے رسول کے تاپ نہیں کر سکتا گویا جی اگر نافرمانی کر رہا ہے امیر کی تو گویا کہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا آپ نے صاف بنایا کہ من عطا امیر فقد عطا عانی. عمن آسا امیر فقط آسانی جس نے میری امیر کی کی اس نے گویا میری اطاعت کی جس نے میری امیر کی نا کی اس نے گویا میری نافرمانی کی اس لیے آج جو ہے یہ جو بہت سارے نعرے اس طریقے سے جو لوگوں کو جذبات میں لے کر کے آتے ہیں اور اس طریقے سے ابھارتے ہیں ان سارے چیزوں سے انسان کو جو ہے دوری اختیار کرنا چاہیے دین علم جو ہے شریعت کا دین علم حاصل کریں اور اس طریقے سے توحید کا علم حاصل کریں اور اپنے علم کے در اضافہ ان چیزوں کے پیچھے پڑنے سے نہ آپ کی دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہ آفر کے اندر کوئی فائدہ, کوئی فائدہ کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا سوائے آپ کے وقت کی بربادی کے اور سوائے جو ہے اپنی زبانی جمع خرچ کرنے کے اور غیبت اور جغلخوری کرنے کے علاوہ اور کوئی آپ کو اسے فائدہ نہیں ہوگا ہماری استفاع سے یہ چیز باہر ہے یہ چیز ہماری استفاعت سے باہر اس لیے انسان کو ہی کرنا چاہیے اس کی اپنی طاقت کے اندر جو اس کی طاقت سے باہر ہے اللہ الب سے بات کچھ نہیں کرے گا ایسی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو عمرہ اور خلفہ سے متعلق ہیں جیسے مان لیجیے حدود کے نفاذ کرنا کہ کوئی شراب پیتا اس کو حد لگائی جائے یا کوئی زنا کرتا اس کو جو ہے کوئیں لگائے جائیں اگر شادی شدہ نہیں ہے تو اور شادی شدہ اس کو رجم کر دیا جائے یہ سارے حدود ہیں ان کا تعلق عمرہ اور حکمہ سے ہے جو جو عام امیر ہیں خلفہ ہیں بادشاہ ان کا تعلق یہ عام آدمی سے متعلق نہیں ہے یہ عام آدمی سے متعلق نہیں ہے یہ کہ ایک آدمی کھڑا ہو جائے اور کہے کہ ایک آدمی کو چوری پکڑا اس کے ہاتھ کاٹ لے کہ بھائی اسلام کا حکم ہے کہ چور کے ہاتھ کاٹ لی جائیں یہ اللہ رب العالمین نے اس کا جو یہ جو حکام ہے یہ احکام جو عمرہ اور سلاطین ان سے متعلق ہیں آپ کو ذمہ داری نہیں دی گئی ہے آپ کی ذمہ داری نماز پڑھنا ہے لوگوں کو اچھی بات کی تعلیم دینا ہے اپنی صلاح کرنا اپنے گھر والوں کی صلاح کرنا یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ تو کسی قتل کر دیا جا کر کے ساتھ اس کو قتل کریں یا کسی نے زناکاری کی ہے تو آپ جا کر اس کو رزم کر دیا اس کو خو لگائیں آپ کہیں کہ بھائی یہ تو اسلام کا نفاذ حکم ہے لہذا اس کو نافذ کی نہیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ اگر حاکم نہیں کرتا اللہ اس سے پوچھے گا آپ کی ذمہ داری نماز پڑھنا اگر آپ نماز نہیں کرو گے اللہ آپ سے پوچھے گا اس کے بارے میں کہ آپ نماز کو نہیں پڑھتے ہو روزہ کیوں رکھتے ہو آپ کو اللہ نے مار دیا زکات کیوں یہ آپ کی ذمہ داری یہ آپ کی ذمہ داری ہرگز نہیں ہے کہ احکام اور حدود کا نفاذ یہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے یہ اختیار کس کا ہے یہ بادشاہ کا اور کا اگر وہ کرتا ہے الحمدللہ اگر نہیں کرتا ہے تو آپ کو کسی پر حد نافذ کرنے کا پاور نہیں دیا گیا ہے اس سے دنیا کے اندر کیا ہوگا بدمنی پھیلے گی اور امن و امان نہیں رہے گا اس میں جنگیں ہوں گی قطال ہوگا رائے ہوگی آپ نے ایک آدمی کو آج اس کے ہاتھ کاٹ لیے کل جو دوسرے خاندان کا ہوگا آپ کو پکڑ کر کے آپ کا ہاتھ کاٹ لے گا کہے گا اس نے بھی چوری کی تھی تو یہ جو سب مسئلہ ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہے آپ کی ہماری ذمہ داری نہیں ہے یہ کہ ہم جو ہے جسے میں جو ممالک اسلامی ہی صحیح اور وہاں پر یہ چیزیں نافذ نہیں ہیں یا غیر اسلامی ممالک ہیں اور وہاں پر یہ چیز تو بدل جواب نافذ نہیں ہوگی اب وہاں پر دو دس یا دس بیس مسلمان یا ایک ہزار مسلمان کھڑے ہو جائیں اور یہ کہیں کہ بھائی ہم جو ہے جو ہمارے ہاں جنا کرے گا ہم اس کو کیا کریں گے کر دیں گے یا اسے ہم رجم کریں گے یہ شریعت نے اس چیز کا اختیار آپ کو نہیں دیا اگر اس پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو آپ سے اللہ اللہ میں نہیں پوچھے گا کیونکہ آپ کے ہاتھ میں پاور نہیں ابھی جو ہے اس سے پہلے بھی سیریا وغیرہ کے اندر دیکھیے یا اس طریقے سے اور جو عراق وغیرہ کے اندر ایک مان ایک گروپ ہے بہت سارے گروپ آج لڑ رہے ہیں آپس میں ایک گروپ ہے وہ گروپ کیا کرتا ہے اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے کہ میں ہی امیر ہوں میں ہی خلیفہ ہوں ایک آدمی لایا جاتا ہے اور اسے پوچھا جاتا ہے کہ تم نے چوری کی چوری کی ہے سر عام اس کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے یہ سرا ظلم ہے اس کے اوپر یہ اللہ رب نے آپ اس کا اختیار نہیں دیا ہے کہ آپ کا ایک گروپ ہے اور آپ کے پاس جو ہے دو چار دس یا سو دو سو پانچ سو آدمی ہیں آپ کے پیچھے جنگ کر رہے ہیں اور آپ ان کے امیر بنے ہوئے ہیں اور امیر بن کر کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا میں امیر ہوں لہذا چوری کر کے آئے اس کا ہاتھ آپ کاٹ لیں یہ اختیار آپ کو نہیں دیا گیا آج ایک ہی وقت میں کتنے ہو رہا ایک ہی ملک کے اندر کتنے ہر جگہ کا شخص جو ہے اپنے آپ کو امیر سمجھتا ہے اور خلیفہ سمجھتا ہے وہ اپنے وہاں حکم کو نافذ کر رہا جب تک امن و امان نہ ہو ایک مسلمانوں کا خلیفہ نہ ہو ایک امیر نہ ہو اس وقت تک اس پر عمل کرنا یہ انسان کی ذمہ داری نہیں ہے انفرادی ذمہ داری بلکہ جو حاکم ہوتے ہیں اور جو سلطان بادشاہ ہوتے ہیں ان کی ذمہ داری ہے اگر وہ کریں گے ٹھیک ہے اگر وہ نہیں کریں گے تو قیامات کی تو ان کی بات پوچھ لی جائے گی اللہ ان سے پوچھے گا تو یہ ان چیزوں کا بھی انسان خیال رکھنا چاہیے انسان جذبات میں آ کر کے تیار بہت اچھا کام کر رہے ہو بہت اچھا کام کر رہے ہیں. لیکن اگر ان کے ہاتھ کاٹ لے آتے تو کہتے بہت برا کام ہو رہا دوسروں کے ہاتھ کا رہے نا دوسروں کا خون جاری کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جہاد کر رہے ہیں مسلمان اور جو ہے ایسا کر رہے ہیں ویسے کافلوں کو قتل کر رہے ہیں مثال ساتھی اس کافروں کو بھی قتل کرنے کا شریعت نے حکم نہیں دیا کیا کافر کو جہاں چاہیں جہاں قتل کرتے پھر نہیں اسے بھی دنیا میں جنہیں ہاتھ حاصل یعنی کہ کسی کافر کو آپ پکڑو ہاں اگر جنگ کی صورتحال ہو کہ مسلمانوں کا کوئی امیر ہے یا مسلمانوں کا خلیفہ ہے اس نے جنگ کا اعلان کیا ہے اب اگر آپس میں کافر اور مسلمان کی جنگ ہو ہے, تو اس صورت میں جو بھی کافر پکلا جائے اسے قتل کیا جائے گا اس میں بچوں کو نہیں قتل کیا جائے گا اس میں بھی عورتوں کو نہیں قتل کیا جائے گا غیر مسلم جنگ ہو رہی تو بھی نہیں قتل کیا جائے گا باقاعدہ اسلام نے عورتوں اور بچوں کو درختوں کو بوڑھوں کو درختوں کو کاٹنے سے یا بوڑھوں کو جو قتل کرنے سے اور اس طریقے سے بچوں کو قتل کرنے سے عورتوں کو قتل کرنے سے بھی عمومی جنگ ہو تو بھی آپ نے شرط شریعت کے در منع کیا گیا تو جب یہ اور جب آپس میں انسان جنگ کر رہا ہو تو سب ایک دوسرے کے جو ہے عورتوں کو بھی قتل کر رہے ہیں بچوں کو بھی قتل کر رہے ہیں بڑوں کو بھی قتل کر رہے ہیں اور جو عملات ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو ہے یہ صحیح تربیت نہ ہونے کی وجہ سے صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے اس لیے ان لوگوں ایسے لوگوں کے پروٹوگنڈے میں آنا یہ جہالت اور بے ہے اور اس طریقے سے گویا کی یہ غیر مسلموں کی طاقت کو تقویت پہنچانا ہے اور اسلام کو بدنام کرنے کے ذریعہ اور سبب ہے کہ ایسے لوگوں کے ساتھ جانا یا ایسے لوگوں کی موافقت کرنا تو جو یہاں پر مصنف رحمتہ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے بڑی ہی اہم بات بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ امیر کے اطاعت کرنا یہ بھی دین کا تیسرا بنیادی اصول انہوں نے بیان کیا ہے کیونکہ اب تک امیر کے اطاعت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے کیا ہوگا یہ یعنی اسلام پر عمل نہیں ہو سکتا ہے آج معاملہ لوگوں نے برعکس کر دیا ہے آج جو حکومت کے خلاف جو ہے تقریر کرتا ہے یا اس طریقے سے جو کیا نام ہے لوگوں کو بھارتا ہے اور اس طریقے سے جہاد کا نام لیتا ہے لوگ اسی کو سمجھتے ہیں کہ یہ سچا مسلمان آج یہ سوچتا ہے لوگوں نے معاملہ ایک دم برعکس کر دیا جو انسان کو صبر کی امن کے ساتھ رہنے کی امیر کے کرنے کی دعوت دیتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ تو حکمرانوں کے پٹھو ہیں یہ تو کے چاپلوس ہیں یہ تو ایسے ہیں ویسے ہیں اور جو مسلمانوں کا خون رائے گاہ با... دنیا کے اندر بہا رہا ہے اور ذریعہ اور سر بناؤ لوگ اس کو سب سے بڑا امام سب سے بڑا مجاہد اور سب سے بڑا ام... ام... معروف کا حکم دینے والا اور سب سے بڑا جو منکر سے روکنے والا سمجھ رہے ہیں. لوگوں نے معاملہ ایک دم برعکس کر دیا حالانکہ مسلمان کا خون عزت آبری سب محفوظ ہے شریعت میں اتنا آسانی مسلمان کا خون بہا دینا اتنا آج لوگوں نے سمجھ رکھا ہے تو یہ ہے کہ اسلام میں باقاعدہ امیر کے کرنے کا حکم دیا دیا ہے اور اس طریقے سے ان کی اطاعت کرنے کو اللہ اس کے رسول کے اطاعت قرار دیا گیا ہے لہذا اس اصل پر انسان کو عمل کرنا چاہیے جب تک انسان اس پر عمل نہیں کرے گا اس وقت تک دنیا کے اندر امن و امان نہیں ہوگا اور نہ ہی اس طریقے سے دنیا کے اندر جو ہے کیا نام مسلمانوں کا خن محفوظ رہے گا تو یہ بہت ہی اہم بات بیان کی ہے جو تیسرا سے بیان کیا وہ یہی ہے کہ اسلام نے ہمیں امیر کے اطاعت کرنے کا حکم دیا ہے اللہ کے ہمیں امیر کے ساتھ کرنے کا حکم دے اور تو توفیق دے اور اس طریقے سے ہمیں جو یعنی جو خوریجی اور فساد دنیا کے اندر ہے اسے اس اللہ علامہ محفوظ رکھے مسلمانوں کے خون کی اہمیت کو سمجھنے کے اللہ ہمیں توفیق دے ان کے مال کی حفاظت ان کی عزت و آبروں کی حفاظت کرنے کی اللہ ابلامن ہمیں توفیق دے اور اللہ اقبال مسلمانوں کے خون کو محفوظ رکھے ان کی عزت و آبروں کو محفوظ رکھے اور اس طریقے سے ہمیں اپنے دین پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے شرک اور بداس سے خروج و بغاؤ سے اللہ اقبام محفوظ رکھے امین صبنہ محمد والا علیہ وسلم خیر